اور نہ ان پر جو تمہارے حضور حاضر ہوں کہ تم انہیں سواری عطا فرماؤ تم سے یہ جواب پائیں کہ میرے پاس کوئی چیز نہ ہو جس پر تمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہ ان کی انکھوں سے انسو سو ابلتے ہوں اس غم سے کہ خرچ کا مقدور نہ پایا